سورتِ المائدہ مدنی صورت ہے نزولاً ایک سو بارہ نمبر پہ سورت الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں پانچویں نمبر پر ہے سورِ نساء کے بعد لگی ہے سورتُ النساء کے ساتھ ربط متعدد وجوہ کی بنا پر ہے صورت النساء کا افتتاہ اور ابتداء خطاب عام کے ساتھ تھی یا ربکم تو اس صورت کا آغاز خطاب خاص کے ساتھ ہے یا یُہلدین اعمن اس کو تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں تخصیص بعد التامیم خطاب خاص خطاب عام کے بعد یسور نساء میں ان اصول کا بیان ہوا جس سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے تو اس صورت میں حل حرمت کا بیان کیونکہ معاشرے میں اگر اہل معاشرہ حلال پہ اکتفاء کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں تو معاشرہ درست رہتا ہے یا صورت النساء میں ان امور کا بیان تھالاحی المعاشرہ جو کہ بین الراعی و تھے حاکموں اور عوام کو اپنے مابین مشترک شراکت کے ساتھ جاری کرنے کے تھے تو اس کے لیے جماعت اور تنظیم تھی تو یہاں تنظیم کا مقصد شرک کے پھیلی کا رد ذکر ہو رہا ہے یا صورت النساء کے آخر میں شرک کے اعتقادی کی تردید تھی اس صورت المائدہ کے اس سورت المائدہ میں شرک کے فیلی کی تردید ہے یا صورت النساء میں ان حقوق کا بیان تھا جو کہ معاشرے کی اصلاح میں کردار ادا کرتے ہیں حقوق العباد تو اس صورت میں ابتدان فرمایا الذین امن اوفو بالعقود او ایمان والو وادوں کو پورا کرو حقوق کی ادائیگی کرو سورہ نساء کے آخر میں احکام کے بیان کرنے کی علت ذکر ہوئی انتظلو کہ تم گمراہی سے بچ جاؤ تو اس صورت میں گمراہی سے بچنے کے لیے مزید احکام بیان ہو رہے ہیں جو کہ حل حرمت کے ہیں صورت النساء میں زواجر تھے یہود کو تو اس صورت میں آیت نمبر اکاون میں یہود کی دوستی سے منع لاتت تخیصل یہود اولیاء یا <t hump> سور نسا میں ایک قسم کے تعام خبیصہ کا بیان ہوا جو کہ یتیم کا مال تھا حرام تو اس صورت میں دوسرے قسم کے توام خبیصہ کا ذکر ہے جو کہ نظر لیغیر اللہ ہے مخلوق کے نام کی نظر و نیاز نظور نساء کی آیت نمبر ایک سو میں قرآن کو برہان اور نور کہا گیا تو اس صورت کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں اس پہ زیادت اور ترقی ہے قرآن کو نوروں و کتاب و مبین کہا گیا یا سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں فرمایا لاتقول ثلاثہ مت کہو کہ عالیہ تین ہیں تو اس صورت میں آیت نمبر 73 میں فتوہ ان پر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الہ مانتے ہیں آیت نمبر بہتر اور تہتر جو تصلیس کے قائل ہیں وہ کافر ہیں لقد کا فر اللہدین ان اللّہ ثالث و صلاثہ صورت کے امتیازات اور خصوصیات صورت ممتاز ہے مسائل اربعہ کے بیان پر جو کہ متعلق ہیں الحرمت کے ساتھ تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ اور نظور العباد دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے اہل کتاب سے ترک موالات اور اس کی وجوہات کے بیان پر اہل کتاب کے ساتھ دوستی نہ کیجیے اس کی وجوہات کیونکہ ان کی دوستی کے نقصانات ہیں تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے نصارہ کے معاہدے کے بیان پر معاہدہ جو دسترخوان اللہ نے نصارہ کے لیے بھیجا تھا آیت نمبر ایک سو بارہ میں چوتھا امتیاز صورت ممتاز ہے قسم کے کفارے کے بیان پر یمین منعقدہ کا کفارہ اس صورت میں آیت نمبر نواسی پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے شکاری کتوں اور شکاری پرندوں کے احکام کے بیان پر آیت نمبر چار میں چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے اہل کتاب کے مضبوع اور ان کی عورتوں کی حلت کے بیان پر آیت نمبر پانچ میں اہل کتاب کے مضبوع جو انہوں نے ذبح کیا اور ان کی عورتیں حلال ہیں آیت نمبر پانچ میں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے ساتواں امتیاز صورت ممتاز ہے اس واقعے کے بیان پر کہ نبی علیہ صلاط والسلام پر حملہ ہوا تھا یہود کی طرف سے قتل کے ارادے سے حملہ ہوا تھا آٹھواں امتیاز صورت ممتاز ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کے ذکر پر ایک حابیل اور دوسرا قابل آیت نمبر ستائیس سے ان دونوں کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے نواں امتیاز صورت ممتاز ہے سارق اور صارقہ کے حد کے بیان پر الصارق وصار قطف فخت ویدیا آیت نمبر اٹھتیس میں اور دسواں امتیاز صورت ممتاز ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جواب کے بیان پر جو کہ قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دربار میں اللہ کے در میں فرمائیں گے آیت نمبر 116 سو صورت کا دعویٰ اور مقصد ان چار مسائل کا بیان جو کہ حل حرمت کے ساتھ متعلق ہیں ان چار مسائل کا بیان جن کا تعلق حل حرمت کے ساتھ ہے تحریمات اللہ تحریمات نزور اللہ اور نزور العباد جس میں سے تحریمات العباد اور نظور العباد حرام اور تحریمات اللہ اور نظور اللہ حلال حرمت کبھی کسی چیز میں ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی کسی وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے ذاتن اور جنسن حرام جیسے خنزیر وصفن حرام جیسے میتا بغیر ذبح کے مر جائے حلال جانور کبھی یہ حرمت ایک جگہ کی تعظیم کی وجہ سے ہوگی بقعے کی تعظیم کی وجہ سے ہوگی جیسے آیت نمبر چھیانوے میں حالت حرام میں حرم کی حدود میں حرم کی حدود میں شکار حرام ہے کبھی حرمت کسی چیز میں ایک عمل کی وجہ سے ہوگی جیسے حالت نماز میں باتیں کرنا اور کھانا کھانا کچھ چیز حال نماز کی حالت میں کھانا اور بات کرنا حرام ہے اس عمل کی تعظیم کی وجہ سے کبھی ایک چیز حرام ہوگی اس وجہ سے کہ محرم نے اللہ کے گھر کی وردی پہن لیے حرام تو اس پر خوشکی کا شکار منع ہو گیا تو حرمت کی کچھ وجہ ہوگی جو چیز اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے اسے حرام جانو جو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائی اسے حرام مت کہو اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیا کرو مخلوق کے نام کی نظر و نیاز نہ دیا کرو سورت کے دس ابواب ہیں مضمون کے اعتبار سے پہلا باب پہلی پانچ آیتیں ہیں اور ان پانچ آیتوں میں یہی مسائل اربعہ بیان ہو رہے ہیں تحریمات اللہ تحریمات العباد، نظور اللہ اور العباد آیت نمبر چھ سے گیارہ تک یہ دوسرا باب ہے اس میں امور مصلحہ کا بیان ہے الممدت للمبلغ وہ امور مصلحہ جو امداد کرتے ہیں مضبوط کرتے ہیں مبلغ کو آیت نمبر بارہ سے انیس تک تیسرا باب ہے سورت کا اور اس تیسرے باب میں ناقضین الاعد کا انجام بیان ہو رہا ہے جنہوں نے وعدے توڑے تھے آیت نمبر بیس سے چھبیس تک چوتھا باب ہے سورت کا اس میں حالت ذکر ہو رہی ہے متقاصرین فی حکم اللہ کی اللہ کے حکم میں سستی کرنے والوں کی حالت آیت نمبر ستائیس سے چالیس تک یہ پانچواں باب ہے اور اس پانچویں باب میں جزا اور انجام ذکر ہو رہا ہے ظالم کا انّہ عن الرحمہ جزا ظالم انّاحی و الرحمہ ظالم کی یہ سزا ہے کہ اس پہ رحم نہیں کرنا اس پہ اس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی آیت نمبر اکتالیس سے اکاون تک یہ چھٹا باب ہے سورت کا اس میں تسلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہلِ کتاب کی خباست ذکر ہو رہی ہے آیت نمبر باون سے اٹھاون تک یہ ساتواں باب ہے سورت کا اور اس میں تحدید لامومن بھی موالاتی اہلِ کتاب مومنوں کو تحدید اہل کتاب سے دوستی کیوں کرتے ہو آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر 66 تک یہ آٹھواں باب ہے سورت کا اور اس آٹھویں باب میں تحدید علماء سو کو آیت نمبر 67 سے 86 تک یہ نواں باب ہے سورت کا اور اس نویں باب میں ترغیب تبلیغ اور تسلی اور تبلیغ کا طریقہ ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر ستاسی سے آیت آخر تک یہ دسواں باب ہے اور اس میں انہیں مسائل اربا مقصدیہ کا اعادہ ہے تحریمات اللہ تحریمات العباد نظور اللہ اور نظور العباد تو صورت کا مقصد ہیل حرمت کا بیان اور حل حرمت کے ساتھ متعلق چار مسائل کا ذکر تحریمات اللہ اللہ نے جو حرام ٹھہرایا اسے حرام مانو تحریمات العباد اللہ نے جسے حرام نہیں ٹھہرایا اسے حرام نہ کرو نظور اللہ اللہ کے نام کی نظر و نیاز نظور العباد مخلوق کے نام کی نظر و نیاز نہ کیا کرو پہلا باب پانچ آیتیں تھیں ان چار مسائل کے بیان پہ مشتمل ہے یا یوہلدینہ منو ایمان والو اوفو بالعقود پورا کرو وعدوں کو عقود عاقت کی جمع ہے اس سے مراد کیا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد من العقود عہود الدین عقود سے مراد دین کے وعدے ہیں وہ وعدے جو اللہ کو اللہ کے دین کے ماننے کے ساتھ آپ لوگوں نے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیجیے تفصیرِ کبیر اور باہرالعلوم میں سمرقندی اور تفسیر علمانی میں آلوسی فرماتے ہیں اوف بالعقودی ای فی اظہار تھا آطل وادوں کو پورا کیجئے اللہ کی تابیداری اور اللہ کے قانون کی پاسداری کا اظہار کیجئے فی اظہار تھا آطل یا آمنوا ایمان والو اوفو بالعقود پورا کیجیے آپ اپنے وعدوں کو اوحلت لکم بہیمۃ الانعام یہ پہلی بار تہریمات الباعت کی تردید صورت میں اوحلت لکم اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے اپنے قانون کی پاسداری کا جب تم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو جو چیز اللہ نے حرام ٹھہرائی ہے بس وہی حرام ہے جسے اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا اسے حرام نہیں کہو گے یہ وعدہ تم نے کیا تو اوفو بالعقود تو پھر اپنی طرف سے کیوں حرام ٹھہراتے ہوں ان جانوروں کو جو اللہ نے حلال کیے اوہلۃم بہی مت النعم حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہیمہ جانور چارپائی الانعام یعنی حلال جانور الانعام اضافت بیانیہ ہے بہیمت الانعام انعام کے ساتھ اضافت کی گئی ہے انعام کی بہیمہ کی طرف یعنی انعام کے ساتھ بہیمہ کا بیان ہو رہا ہے تو یہ وعدے پورے کر لو نا اسی وجہ سے کرتبی اور مدارک اور ابن عطیہ سب فرماتے ہیں اوفو بلاقود بی ما احلّہ و بی ما و بی و وعدے پورے کر لو وہ جو اللہ نے حلال کیا اسے حلال مانو جو حرام کیا اسے حرام مانو جو فرض کیا اسے فرض مانو جو قانون مقرر کیا اس قانون کا التظام کرو غرائب والے فرماتے ہیں یا یایو اللہ ددینہ یا اے یادینہ الت التل التظم تم بے ایمانی کم انواعی وا اوف او لوگو التزل تم تم لوگوں نے لازم کیا ہے بی ایمانی اپنی قسموں کے ساتھ اپنے اوپر اللہ کے قانون کو تو اب انوال وقود جو مختلف وعدے تم نے کیے ہیں اوفو بہا ان کو پورا کر ان کو پورا کر لو جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کیے ہیں ان کا وفا کرو ان کو پورا کرو اور اللہ کے احکام کا التظام کرو جو اللہ کا قانون ہے احکام ہے اللہ کے ان کا التظام کیجئے یا یو حل نامن او فو بل وقود او ایمان والو پورا کرو وادوں کو حلت بہ مت النامی حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چارپائی یعنی حلال جانور علامہ تلع علیکم یہ تحری اللہ پہلی بار جو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام مانو علامہ مَا تلع مگر وہ جو پڑھے جاتے ہیں تم پر یوتلا علیہ وہ محرماتِ الہیہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے آپ پر آیت نمبر تین میں اس کی وضاحت آ رہی ہے غیرٰ محل سعید غیر محلِ سعید اے کون غیر محل سعید غیر غیرمحل سعید ہو جاؤ تم نا حلال جاننے والے شکار کو یہ خبر ہے کانا محضوفہ کی حال نہیں ہے کیونکہ اگر حال ہوا تو معنی بدل جائے گا معنی یہ ہوگا پر حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے بہی مت چار چارپائے یعنی حلال جانور مگر وہ جو پڑے جاتے ہیں تم پر غیر محل سید اس حال میں کہ نہ حلال جاننے والے ہو تم شکار کا وان تم حرم اور ہو تم حالت احرام میں تو حالت احرام میں اگر تم شکار کو جائز نہ جانو تو شکار تمہارے لیے ناجائز ہے اور اگر جائز جانو تو پھر جائز ہوگا کیا اسی لیے ہم نے کہا کہ حال والا معنیٰ وہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ کون غیر محل سید خبر کا نہ کی ہو بعض علماء لکھتے ہیں کہ یہ غیر حال ہے یہ غیرہ حال ہے ضمیر مجرورہ سے غیرہ حال ہے ضمیر مجرورہ سے جو ضمیر مجرورہ علیکم میں ہے لیکن اس پہ وہی اعتراض آئے گا کہ جو حالت حرام میں شکار کو حرام جانے تو اس پہ شکار حرام ہوگا اور جو حرام نہ جانے حلال جانے تو کیا اس کے لیے جا حرام نہیں ہوگا حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا جب میں حج کے لیے جا رہا تھا تو باہری جہاز اس وقت متحدہ ہندوستان تھا تو بمبئی سے جایا کرتے تھے تو جب میں بمبئی پہنچا تو میرے جہاز میں چند ایام باقی تھے تو وہاں میں مقیم رہا ایک مسجد تھی اس مسجد میں ایک مولوی صاحب قرآن کا درس دیا کرتے تھے تو میں اس درس میں شامل ہوا کرتا تھا لیکن وہ درس کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینا تھا بس قرآن کو سامنے رکھ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تقلید اور مقلدین اور احناف کی برائیاں کرنا تھا تو مجھے یہ بات پسند نہیں تھی لیکن قرآن کا درس تھا اور قرآن کے درس سے میرا اپنا ذاتی ایک لگاؤ تو تھا تو میں اس طرس میں بیٹھا کرتا تھا مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی اور یہاں یہی حال والا مانا کیا غیرہ کو علیکم کی ضمیر مجرورہ سے حال بنا لیا کہ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چارپائی یعنی حلال جانور مگر وہ جو پڑے جاتے ہیں تم پر اس حال میں کہ تم حلال نہ جاننے والے ہو شکار کا وان تم حرم اور تم حالت احرام میں ہو تو میں نے کہا جی ایک سوال پوچھ سکتا ہوں حضرت انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اگر ایک آدمی حالت حرام میں شکار کو حلال نہ جانے تو اس کے لیے شکار حرام ہے لیکن اگر ایک آدمی کہے کہ حلال ہے یہ تو کیا اس کے لیے شکار حلال ہوگا کیونکہ حال والے معنی میں تو یہی مطلب نکلتا ہے تو اس نے کہا نہیں اس طرح تو نہیں ہے تو میں نے کہا مانا تو اس طرح کیا گیا ہے تو مولوی صاحب لاجواب ہو گئے جو لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کا مانا اور جواب آتا ہے میں نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا آپ بتا دیجئے میں نے کہا نہیں میں تو شاگرد کی مسنت پہ بیٹھا ہوں اور مولوی صاحب استاذ کی جگہ بیٹھے ہیں تو میں انہیں کیسے بتا سکتا ہوں جب میں وہاں بیٹھوں اور یہ یہاں بیٹھے تو میں انہیں سکھا دوں گا تو لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ اٹھ جائیں یہ بیٹھ کے درس کر دیں گے آپ سن لیں تو میں نے یہ تفسیر کی کہ یہ غیرہ محل سید حال والا معنی صحیح نہیں ہے یہاں خبر والا معنی کرنا ہے اور کانہ محضوف کی خبر اس کو بنانا ہے غیر محل سید دیوان تم حرم میں واؤ حالیہ ہے ہو جاؤ تم نہ حلال جاننے والے شکار کا اس حال میں کہ ہو تم حالت احرام میں. تو لوگوں کو تسلی اور تشفی ہوئی اور میں نے پھر مولوی صاحب سے کہا دیکھا تم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کو کیوں آپ خواہ بلاوجہ بلا آئمہ اولیات قیاس صلاحہ کی بے ادبی کرتے رہتے ہیں تو پھر میں جتنے دن وہاں رہا اتنے دن میں وہاں درس قرآن دیتا رہا پھر تو حج کے لیے چلا گیا تھا تو یہ آیت تھی ان اللہ ما مایورید بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کا جس کا ارادہ کر لے جس چیز کا اللہ ارادہ کرے بس اسی کا فیصلہ کرتا ہے اب نظور اللہ کا بیان یا یوہلدین اللہ و شاہر اللہ و شہر الحرام او ایمان والو حلال نہ جانو شاعر اللہ بیزتی اللہ کے دین کی نشانیوں کی ولا شہر الحرام الناہ حرمت کے مہینوں کی بیزتی کو حلال جانو حرمت کے مہینے ذیل قادہ ذیل و محرم اور رجب گیارہواں بارواں اور پہلا اور ساتواں مہینہ اسلامی سال کا اس میں جنگ بندی تھی ولاحدیا اور نہ قربانی کے چھوٹے جانوروں کی بے عزتی حلال جانو ہدیہ ایک کلامہ یہدا الہ بیت اللہ ہی غیرجاجتی ہدیہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ ہدیہ کی جائے لے جائی جائے بیت اللہ کی طرف بغیر مرغی کے یعنی بکرا بکری بھیڑ وغیرہ ولقلاعد اور نا قربانی بڑے جانوروں کی قلائد قلادہ کی جمع ہے اور یہ اس کپڑے کو کہتے ہیں جو بڑے جانوروں کے گلے میں باندھا کرتے تھے یہ نشانی ہوا کرتی تھی اس چیز کی کہ یہ جانور اللہ کے نام کا ہو گیا ہے یہ نشانی ہوا کرتی تھی تو پھر کوئی اس کی بےزتی نہیں کیا کرتا تھا اس کو تعظیم دی جاتی تھی یہ اس زمانے کا طریقہ تھا نبی علیہ السلام نے سو ہدایہ بیت اللہ کی طرف بھیجے تھے چالیس اپنے ہاتھ سے اور ساٹھ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ذبح کرائے گئے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان تمام ہدایہ کے گلے میں میں نے قلائد بنا کے باندھے تھے اب بھی سرخ قسم کا کپڑا ان جانوروں کے گلے میں باندھ دیا جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ اس جانور کی بےزتی نہ کرو یہ اللہ کے نام کا ہے ولا عامین البیت الحرام اور مت جانو تم بیزتی حلال مت کرو تم بے قص کرنے والے کی بیت الحرام کے اللہ کے گھر کا ارادہ کرنے والے ان کی بیزتی کو حلال نہ جانو تو جو اللہ کی کتاب کے لیے آنے والے طلباء ہیں ان کی بے عزتی اور بے حرمتی کیسے حلال ہے یب تغونہ فضلم ربہم وردوانہ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں فضل ان کے رب کی طرف سے اور رضامندی ویدا حلل تم فستادو جب تم حلال ہو جاؤ حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکل جاؤ فستادو تو پھر شکار کر سکتے ہو یہ امر للوجوب نہیں ہے امر لل ہے فعجازل کو ملستیاد یہ نہیں کہ احرام اتارنے کے بعد اب تم شکار کے لیے نکل جاؤ یہ امر ہے لل اب تمہارے لیے شکار کرنا جائز اور حلال ہو گیا ہے ولاجرمن نہ کم شناعن قومن ان سدو کم عان المسجد الحرام اور باعث نہ ہو جائے تم پہ دشمنی ایک قوم کی اس وجہ سے کہ منع کیا تھا انہوں نے بند کیا تھا انہوں نے آپ کو مسجد حرام سے انتا تدو کہ تم زیادتی کرتے ہو تا تدو ظلم کرتے ہو کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے تم زیادتی اور ظلم نہ کرو انہوں نے ظلم کیا تھا تمہیں مسجد حرام سے بند کیا تھا لیکن تم ظلم نہ کرو وطاون عال بر و تقوا شاہ صاحب لکھتے ہیں حاجیوں کی طرف تعرض اور معتمروں کی طرف مسلمان نبایت کرد یہ مسلمان نہیں کیا, کیا کرتے فتح الرحمٰن میں وطاون عالل بر ری و تقوا اور ایک دوسرے کی امداد کرو تو اور سنت کے پھیلانے میں عالل بر ری بر سے مراد نیکی تقوی سے بر سے برس مراد توحید کی اشاعت اور تقوا سے مراد سنت کی اشاعت نے مصری نے یہ معنیٰ کیا ہے ضنونِ مصری رحمہ اللہ وہ عالم ہیں کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرح امام شافی رحمت اللہ کی طرح ہستی ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے دعا کی طلب کیا کرتے تھے دعا کی طلب کیا کرتے تھے تو وہ فرماتے ہیں عال البر اے اعلی اشاعت توحید و تقوع اے اعلیٰ و اور و تعاون عالل برری و ایک دوسرے کی امداد کرو توحید و سنت کی اشاعت میں توحید و سنت کی اشاعت میں ولا تعاون عالل و اور ایک دوسرے کی امداد نہ کرو گناہ اور ظلم میں علمی اسماں کا نہ محرم الجنس یعنی شرک عدوان ما کا محرم الحد یعنی بیدت تو شرک بیدت کی تشہیر میں ایک دوسرے کی امداد نہ کرو بعض علماء فرماتے ہیں بر سے مراد اسلام ہے تقوی سے مراد سنت ہے اسم سے مراد شرک ہے تو شرک اور معصیت اور عدوان سے مراد بیدات ہے معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے اور عبداللہ ابن تستری رحمت اللہ علیہ صاحل عبد اللہ تستری رحمہ اللہ دمیاستہ کر دی بل تو نو احتجام پورا کہ ساحل ابن اللہ تستری رحمہ اللہ اس کے قریب قریب معنی فرماتے ہیں اور ایک دوسرے کی امداد نہ کرو حرام کی دوسری بار تحریمات اللہ کا بیان ہے حرام کیا گیا ہے تم پر المئی تتو المتو مردار و دم دم مصفوح سوریا نام میں آ رہا ہے حرام کیا گیا ہے تم پر مردار میتا ودمو اور خون و لحم الخنزیر اور خنزیر کا گوش خنزیر کا گوشت بھی تم پہ حرام کیا گیا ہے وما اوحل لغیر اللہ لی غیر اللہ ہی بہی تُس سو چو کم ز سبقت سوچو کم ارز و حیران اللہ در سرپوئی مسوخ وہ ما اہل اور حرام ہے وہ کلمہ کے آواز کی جائے غیر اللہ کے لیے اس پر وہ کلمہ حرام ہے تو وہ چیز کیسے حرام نہیں ہوگی جس پر غیر اللہ کے لیے آواز کی جائے ما اہل غیر اللہ بھی ہی ہم نے اس کی تفصیل سر بقرہ کی آیت نمبر 173 میں کی تھی کہ ما اہل بی ہی لغیر اللہ یا ما اہل لغیر اللہ بھی ہی وہ کیا چیز ہے ما اہل بی ہی اعلیٰ وجہ تقرب عبادتاً لیدالی کش بقائین نظم و درر میں یہ معنی کیا ہے چھٹی جل صف اور تبرانی نے بھی یہی معنی کیا ہے مع عموم کے لیے ہر چیز کو شامل ہے غلاف ہو جنڈا ہو حلوہ ہو وغیرہ وغیرہ شامی نے لکھا ہے دوسری جلسف ایک سو انتالیس پہ وعلم ان عالم انَ نذر الدیقلامواتی من اکثر العوام و مایوخمن من الشمع ضعیتی ودراہیمی ودنانیر الا ذرا الاول تقرباً علّم فعل فبل اجماع سختم و حرامن عالم جان لو یہ بات انََََََََََََََََََََََََََََََ نظر قاولین وہ نظر جو کہ مردوں کے قبروں پر دی جاتی ہے من اکثر العوامی اکثر عوام کی طرف سے و مایوں خزمن شمعی اور وہ جو کے لیا جاتا ہے شمع میں سے شمع وغیرہ ڈیوے وضعیتی اور وہ جو تیل ہوتا ہے اور پیسے درہم اور دنانیر ہوتے ہیں علازرا علاقرامی تقرباً الہم فبل اجماعی سہتوں و حرامن تو یہ اجماع سخت اور حرام ہے سہت بہت بری اور گندی چیز شاہ صاحب بھی اس کا عموم بیان کر رہے ہیں ما اوہ عام ہے فت العزیز میں فرماتے ہیں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ما سے مراد کلمہ ہے جو کلمہ غیر اللہ کا کے نام کا کسی چیز پہ لیا اٹھایا جائے کہ یہ فلان بابا کے نام کی ہو گئی یہ فلان ولی کے نام کی ہو گئی اور اس کی تائید سورہ عام کی آیت نمبر 145 اور سورہ حج کی آیت نمبر 30 اور رضا خانی وہ مانا اور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے کیونکہ مہمان کے لیے مرغ ذبح کرنا حلال ہے اور بابا کے لیے ذبح کرنا حرام ہے یہ کیوں؟ سنی بہشتی زیور میں انہوں نے لکھا ہے ہم کہتے ہیں مہمان کے لیے ذبح کرنا اس پہ کھلانا ہے اس کو اور بابا کے لیے ذبح کرنا یہ بابا کی عبادت ہے تقرب کا مقصد ہے اس میں اس میں فرق ہے تو محض ذبح نہیں ہے یہاں فتحو شامی پانچویں جلصفہ دو سو ستارہ میں لکھتے ہیں ضبح قدوم العمیر ونحوی کواحد من العظمائے امیر کے قدوم پہ ذبح کرنا اور اس طرح کسی اور کے لیے تعظیمن ذبح کرنا حرام ہے لنبی ہی لغیر اللہ کیونکہ یہ اوہلہ بہی لغیر غیر اللہ ہوا تو اگر کوئی کسی بڑے آدمی یا امیر بادشاہ کے آنے پر اس کے تقرب کے لیے ذبح کرے اس کے پاؤں میں کوئی چیز ذبح کر دی جائے کہ اس کا قرب اور تقرب اور تہذیب مقصود ہو جو کہ غیر اللہ ہے یہ ما اوہلہ کا مصداقی حرام ہے وما اوہلہ لغیر اللہ ہی بھی اور حرام ہے وہ کلمہ بھی کہ آواز کی جائے اس پر غیر اللہ کے لیے اس پر ولمن خانی تو اور وہ گلا گھونٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں پڑ گئی اور اس کا گلا گھونٹ دیا گیا مر گئی یہ بھی حرام ہے والم اور ماری ہوئی دوسرے جانور نے سینگ سے مار دیا اسے موقوزہ کسی نے پتھر یا لکڑی سے اسے مارا اور وہ مر گئی بغیر ذبح کے وال و ترت دیے ہوئی اوپر سے نیچے گری ہوئی پہاڑی سے نیچے گر جائے اور مر جائے بغیر ذبح کے و نہ تیہ سے ماری ہوئی دوسرے جانور نے سینگ سے مار دیا اسے اور وہ یہ بغیر ذبح کے مر گیا تو یہ حرام ہے وہ ما عقل اور حرام ہے وہ کہ کھایا ہو درندوں نے تو جب درندوں نے کھا لیا تو کیا حرام ہوا اصل معنی یہ ہے من ہو یہاں حضف ہے و ما عقل صبع من ہو اور حرام ہے وہ کہ کھایا ہو درندوں نے اس سے درندوں نے ایک جانور سے کچھ حصہ کھا لیا اور چھوڑ دیا باقی تو وہ باقی تمہارے لیے حلال نہیں ہے ہاں اللہ ما ذکے تم مگر وہ کہ تم اسے پاک کر دو حلال کرنے کے ساتھ اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کر دو وہ معذوبی ہاں علنصوبی اور حرام ہے وہ جو کہ ذبح کیا جائے الاَ نصوبی درگاہوں پر نصوب اعلیٰ تعظیم ان نصوبی قیم لکھتے ان نصوب و الاسنام نصب یہ اسنام تھے ان کے خدا بت لیاناح تن سب و فتح ابود اس لیے کہ یہ ان بتوں کو کھڑا کر کے اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے تھے الغاسا اور المنار دونوں میں یہ وضاحت ہے انسبال اسلام ولی انّّہ تنصب و فتح ابود مندون فتح ابود مندون علامہ رومی بھی لکھتے ہیں کیا نصب کُ الما نصبہ وغب دمندون تعالیٰ نصب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ کھڑا کیا جائے اور اللہ کے سوا بنایا جائے اور اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے من منشجرین او حجرین اوقبری او غیر زال کا مجالس البرار وہ درخت ہو پتھر ہو قبر ہو یا اس کے سوا جو کچھ بھی ہو اسے نصب کہتے ہیں جس کو بنا کے پوجا پاٹ کی جائے اللہ کے سوا اس کی عبادت کی جائے یہ نصب ہے وما ذالصبِ اور حرام ہے وہ جو ذبح کیا جائے غیر اللہ کے لیے درگاہوں پر تس تقسیموں بلا اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو بلا تیروں کے ساتھ زمان جاہلیت میں کچھ لوگ جمع ہو جائے کرتے تھے اور وہ شراکت سے ایک جانور خرید لیا کرتے تھے دس آدمی جمع ہوئے اور انہوں نے دس ہزار روپے کا جانور لیا ایک ایک ہزار روپے جمع کر کے تو اس کے اٹھائیس حصے کر دیتے تھے تو صرف سات لوگوں کو یہ ملتے تھے جس کا پہلا نام نکلتا تھا تو اس کو ایک حصہ دیتے تھے جس کا دوسرا نام نکلتا تھا اس کو دو حصے دیتے تھے جس کا تیسرا نام نکلتا تھا اسے تین حصے دیا کرتے تھے چوتھا نام چو چار حصے پانچواں جس کا نمبر آیا اسے پانچ حصے اور جس کے چھٹا نمبر آیا تو اسے چھ حصے اور جس کا ساتواں نمبر آیا تو اسے سات حصے یہ مجموعہ اٹھائیس حصے سات بندوں کو مل گئے اور تین بندے اس سے محروم ہو جایا کرتے تھے یہ تقسیم تخص تقس تقسیم و ہے یا تس تقسیم قسمت معلوم کرنا درگاہوں کے تیروں کے ذریعے وہاں تیر پڑے ہوتے تھے کوئی شخص ایک کام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو جا کے شکرانہ دے دیتا تھا اور منجور سے کہتا تھا میرے لیے تیر نکالو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو تیر جب نکلتا تھا تو تین قسم کے ہوتے تھے خالی نکل جاتا تھا تو پھر دوبارہ شکرانہ دے کے دوسرا تیر نکالا جاتا تھا دوسرا وہ تیر ہوتا تھا جس پہ لکھا تھا افعل چلو کرو یہ کام اچھا ہے تیسرا وہ تیر ہوتا تھا جس پہ لکھا جاتا تھا لا تفعل مت کرو یہ کام تو یہ تین قسم کے تیر ہوا کرتے تھے ون تس تقسیم و اور حرام ہے یہ کہ تم قسمت معلوم کرو یا تقسیم کرو تیروں کے ذریعے ذالکم فسق یہ سب گناہ ہے فسق ہے ہاد الفعلو ہادح الفعال معاشی تن و ضلال تن و استحلال العلوم میں سمرقندی کہتے ہیں یہ فسق ہے یہ سارے کام گناہ کے کام ہے گمراہی ہے اور اس کا حلال جان کفر ہے کفر ہے ال یوم ایل یئی سََ الدین کفرو مندین کم آج کے دن نامید ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے مین دینی کم تمہارے دین سے الومراد اس سے زمانے حاضرہ ہے کہ جب حل حرمت کا بیان ہو گیا اور حلال حرام معلوم ہو گئے مومن حلال پر اکتفاء کرنے والے ہوئے حرام سے اختراض اور اجتناب کرنے والے بن گئے تو اب کافر تمہارے دین سے نا امید ہو گئے من دینکم اے من نقصانی دینی تمہارے دین میں نقصان پیدا کرنے سے نا امید ہو گئے علی اوم. پھر غرائب والے لکھتے ہیں لسل مراد علیوم بے آئینی ہی ان نما ارادت زمان سے مراد بھی آئینی ہی وہ دن نہیں تھا جس دن یا اتنا نازل ہوئی تھی بلکہ ان اراد الزمان زمان اس سے مراد زمانہ ہے جس وقت مسلمان حلال اور حرام کی تفریق کرنے لگے حلال پہ اکتفاع اور حرام سے احتراض اور اجتناب کر لے بس اس وقت یہ اصل دینہ کفر و نا امید ہو جائیں گے وہ نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے من دینکم من نقصانی دینی تمہارے دین میں نقصان پیدا کرنے سے فلا تقشو ہوں تو مت ڈرو ان سے وخشونی اور ڈر جاؤ مجھ سے علیما اکمل تلکم لکم کم واطمم تو علیہ آج کے دن اکمل تو لکم دینکم میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے اپنے دین کو میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے پورا کر دیا واطم تو عالیہ اور تام کر دیا تم پر اپنی نعمتوں کو میں نے تم پر اپنی نعمتوں کو تام کر دیا الیوما اب اکمال اور اتمام میں کیا فرق ہے اکمال الشعی حصول فی ما فی ہل کو کہتے ہیں کسی چیز کا اکمال اس چیز کے غرض کو حاصل کرنے کو کہتے ہیں اس چیز میں جو غرض ہو مقصد ہو اس کے حصول کو اکمال کہا جاتا ہے اور اتمام انتہا اِنتہا حد ہُو لا يحتاج الا شعین آ خارج خاری مفردات القرآن اتمام انتہا انتہا حد ایک چیز کو ایک ایسی حد تک پہنچانا اور اس کا انتہا کرنا کہ وہ چیز لاحتا جو علا شعین آخرا خارج عنہ ہو جو کہ شے آخر کا محتاج نہ رہے جو کہ اس سے خارج ہے تو دین کامل ہو گیا اور نعمت تام ہو گئی اب نعمت سے مراد کیا ہے اس کامل دین کے کو کامل نعمت کہا گیا ہے اسی وجہ سے فق اکبر کی شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری نے لکھا ہے فلا نہج فی تکمیل دینی الى امر خارج عن الكتاب و فلا فلاں نحتاج و ہم محتاج نہیں ہیں فی تکمیل دینی دین کی تکمیل میں الى امر خارج امر خارج کی طرف محتاج نہیں ہے عن الكتاب و سنّ کتاب اور سنت سے قرآن و سنت کے علاوہ ہم کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہیں السام میں امام شا شاطیبی رحم اللہ نے صفا ان پہ فتویٰ ذکر کیا ہے فتو ذکر کیا ہے امام مالک رحم اللہ کا مالک ابن ماجی کا امام شاطیبی مالک ابن ماجی شون کا قول نقل کرتے من ابتدا فل اسلامی بدعطن و رحا حسنتاً فقت ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دینا فتویٰ ہے امام مالک کا ابن ماجیشون کے حوالے سے امام شاطیبی نے ذکر کیا ہے یہ من ابتدا ابتدافل اسلام بداتن جس کسی نے اسلام میں کوئی نئی چیز بنا دی اور گھڑ لی ورآ حسنتاً اور پھر اسے حسنا بھی کہتا ہے کہ ابداۃۃ حسنا ہے تو فقط ضامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خان رسع اس کا یہ گمان آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے پیغامات پہنچانے میں خیانت کی ہے معاذ اللہ کیول تع یقول اللہ فرماتے ہیں علیما کمل تو لکم دین کم و تم توم نعمتی آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو اور تام کر دی تمہارے لیے اپنی نعمتیں فما لکم الوم دین فما فما لئی سلیَ یوم دین فلا كن جو کہ اس دن دین نہیں تھا وہ کام آج بھی دین نہیں ہو سکتا کیونکہ دین پورا ہو چکا ہے دین کامل ہو چکا ہے اور نعمت کا اتمام کامل دین کی اتباع میں تھا تو اس لیے علیومکمل تو کم دین کے بعد فرمایا اتمم تو علیہ آج کے دن میں نے کامل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو وتمم تو علیہ اور تام کر دیا تم پہ اپنی نعمتوں کو وردی تو الاسلام دینہ اور پسند کر دیا تمہارے لیے اسلام دین تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر دیا اسلام نام ہے سنت کا فام نصۃ الرفی مخمہ سطن غیرا متجانفلی جو کوئی کے محتاج ہو گیا بھوک کی حالت میں نہ ہو یہ میلان کرنے والا گناہ کی طرف گناہ کی طرف میلان کرنے والا نہ ہو تو اللَّهَ الحفور رحیم پس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے خام خاص اور یسلون کماضا اہل پوچھتے ہیں یہ آپ سے کہ کیا حلال کیا گیا ان کے لیے ربط یہ ہے اللہ اکبر امام ظہری فرماتے ہیں پہلے محرمات کا بیان ہوا تو صحابہ کرام نے فرمایا ماذا احل لنا تو اس آیت کے ذریعے اس کا جواب ہو گیا حرام کے بیان کے بعد جب صحابہ نے استفسار کیا ماذا احل لنا کیا حلال ہے ہمارے لیے تو جواب آیا یس کا پوچھتے ہیں آپ سے ماذا احل اوہم کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے متعیبات تو کہہ دیجیے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو و تعام الدین اوت الکتاب اور زبیحہ ان لوگوں کا جن کو دی گئی ہے کتاب تو عام سے مراد ذبیحہ ہے جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہلِ کتاب کے ہاتھ کا ضبح جائز ہوا ول ہل الحم و تو اور تمہارا ضبیحہ حلال ہے ان کے لیے ولم ثناۃ من المومنات اور وہ پاک دامن عورتیں حلال ہیں تمہارے لیے مومنوں میں سے مومنات میں سے ولمحسنات من الدین اوۃ الكتاب اور وہ پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جن کو دی گئی ہے کتاب تم سے پہلے اذا تم ہن اجور ہنا جب دو دیتے ہو تم ان کو ان کے مہر جب تم ان کے ان, ان کو ان کے مہر دیتے ہو سر بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس میں فرمایا تھا ولاطن کی علم و شرکات حت ولان کی حلمشرکات حتی تو اہل کتاب کی یہاں تخصیص کی گئی اسے نسخہ جزی کہتے ہیں کہ بمائے شرک اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ اپنی جی لڑکیاں ان کو نہ دو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اسے نسخہ جوزی کہتے ہیں یہ کتاب کی شرافت اور عزت اور تعظیم و تقریم کی وجہ سے کہ وہ بھی کتابوں کے ماننے کے دعوے دار تھے تو بمائے شرک ان کی عورتیں جائز ہوئیں ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب سے مراد وہ اہل کتاب ہے جو عاملین بال کتاب تھے اور عاملین بال کتاب وہ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے جو شرک نہیں کیا کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں اہل کتاب شرک کے مرتقی تھے تو بمائے شرک ان کی عورتیں حلال اور جائز ہیں نکاح میں لینا اس کو نسخہ جوزی کہتے ہیں ولاطن ولاطن کے سے یہ نسخہ جوزی ہوا ول محسنا تمن اللہدین اوت اور وہ پاک دامن ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جن کو دی گئی ہے کتاب آپ سے پہلے ادات تمہنا جب دیتے ہو آپ ان کو اجورا ہننا ان کے ماہر محسنینہ خبر ہے کانا محضوفہ کی کون محسنینہ غیر مسافقینہ ہو جاؤ تم پاک دامن نہ ہو جاؤ بد دامن داغدار دامن والے یعنی مصفحہ کہتے ہیں بدکاری اور زنا کو مت ہو جاؤ تم بدکاری کرنے والے والا متخیزی اخدان اور مت ہو جاؤ پکڑنے والے چھپے تعلقات کی اخدان وہ چھپا تعلق اور دوستی اور یارانہ جس کا نام لینے پہ شرما شرم آ جائے کرتی ہے تو وہ حرام ہے دیکھیں سو کا مزہ شکار کے بیان میں وہ آیت ہم نے پڑھ لی لیکن اس پہ کوئی تفصیل نہیں کی یسلونا کماداؤن قلو متعی بات اس آیت میں شکار کی شرائط ذکر ہو رہی ہیں کہ شکار ان جانوروں کا ان پرندوں کا جائز ہے جو ان شرائط پہ پورا اترے ایک شرط الجوار ما الم تمن الجوار ہے دوسری شرط مکلی بینا تیسری شرط تو علی ما ہن مما علّام کو اور چوتھی شرط فکلو مما ام سکن کم اور پانچویں شرط وسکو رسم اللہ علیہ ایک کتا یا ایک پرندہ جب شکار کر کے آئے تو اس کا شکار جب ان شرائط خمسہ پہ مشروط ہو پورا اترے تو یہ حلال ہے اگر یہ پانچ شرائط نہ ہوں تو وہ شکار حلال نہیں ہے ایک جوارح شکار کرنے والا جانور یا پرندہ زخم لانے والا ہو جوارح میں سے ہو اسی لیے بندوق اور تمانچے کی گولی سے جو چیز مر جائے تو وہ حلال نہیں کیونکہ وہ گولی کاٹنے والی نہیں ہے دباؤ سے شکار کے جسم میں داخل ہونے والی ہے بارود کا دباؤ ہوتا ہے زور ہوتا ہے جرحا تو کسی چیز تیز دھار والی چیز کے کاٹنے سے ہوا کرتا ہے تو تیر کے ذریعے جو شکار کیا جائے تیر کی دھار تیز ہوتی ہے اور جرحا کرتی ہے وہ صرف زور نہیں ہوتا وہاں زخم بھی ہوتا ہے تو اگر تیر کے ذریعے کسی چیز کو مار دیا جائے اور وہ زبا ہونے سے پہلے پہلے مر جائے تو یہ جائز اور حلال ہے جب کہ چھوڑتے وقت دوسری شرائط بھی موجود ہوں تو ایک شرط جوارے شکار کے بدن پر زخم کے آثار ہوں نفس سے ڈر کی وجہ سے گلا گھوٹنے کی وجہ سے وہ مر نہ گیا ہو دوسری شرط مکلی بھی نہ اس حال میں کہ تم اس کے مالک ہو اس کے چھوڑنے والے ہو نفس سے کتا کوئی چیز پکڑ لے وہ حلال نہیں ہے ایک پالتو کتا ہے جس کو مالک نے پالا اور اس کو شکار کی طرف چھوڑا یا پالتو پرندہ ہے مکلی نہ دوسری شرط تیسری تو مما علمکم اللہ تم ان کو تعلیم دینے والے ہو اس میں سے جو تعلیم تم کو اللہ نے دی ہے یعنی اللہ نے جو تمہیں سمجھایا تو اس سمجھ بوجھ کے ذریعے تم ان کتوں شکاریوں کو ٹریننگ دو اور اس تعلیم کی نشانی علماء نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ مالک کے کہنے پر دوڑے رکے اٹھے اور بیٹھے شکار کو پکڑے اور چھوڑے مالک کے کہنے پر تو یہ تعلیمی یافتہ ہے تعلیم اور علم کے ذریعے کتا نجس اپنی صفت کو بدل لیتا ہے وہ حیرث والی صفت شکار پورا کا پورا مالک کے لیے لے کے آتا ہے اس میں سے کچھ خود کھاتا نہیں ہے تو جب علم انسان میں انقلاب نہ لائے تو یہ علم علم نہیں ہے کیونکہ کتا علم کی وجہ سے تعلیم کی وجہ سے اپنی طبیعت اور فطرت اور عادت کو بدل لیتا ہے تو مما ام سکنا علیکم چوتھی شرط یہ ہے کھاؤ اس سے کہ جو پکڑا ہے ان انہوں نے تمہارے لیے تمہارے لیے جو کچھ پکڑا اس کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ خود اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے صحیح سلامت مالک تک پہنچا دیا اگر خود کچھ کھایا ہو تو وہ تمہارے لیے نہیں پکڑا اور پانچویں شرط چھوڑتے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا کرو کو اسم اللہ علیہ تب راستے میں اگر یہ جانور یہ شکار مر جائے تو ان پانچ شرائط کے ذریعے شکاری کے وہ حلال ہو جاتا ہے یا سلو ن کماداؤںم پوچھتے ہیں آپ سے کیا حلال کیا گیا ان کے لیے کہہ دیجئے حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو و معاللم تم منل جواری اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے شکار ان شکاریوں کا جن کو تم تعلیم دیتے ہو من الجواری زخم لانے والوں میں سے مکلی بھی اس حال میں کہ تم چھوڑنے والے ہو ان کا ان شکاریوں کا تو علمون تم نے سکھایا ہو ان کو مِمَّا سے اللَّهُ کوم اللہ کے ہے علم دیا ہے تم کو اللہ نے فَقُلُوا مِمَّا ام سکنا کم تو کھاؤ سے جو کہ پکڑا ہے تمہارے لیے انہوں نے ام سکنا ٹھہرایا ہے علیکم تم پر یعنی تمہارے لیے پکڑا ہے وسکو رسم اللہ علیہ اور یاد کرو نام اللہ کا اس پر چھوڑنے کے وقت وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ جلد حساب والا ہے علی عمل کو متعیبات آج کے دن حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں و تو عام الدین اوت الکتابہ حلّم اور ذبیحہ ان لوگوں کا جن کو دی گئی ہے کتاب یہ حلال ہے تمہارے لیے و توام کم حل اور تمہارا ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے ولمحن من المومنات اور وہ پاکیزہ عورتوں عورتیں حلال ہیں مومنوں میں سے ولمحنت اور وہ پاک دامن من اللّدین ان لوگوں میں سے جن کو دی گئی ہیں کتاب تم سے پہلے جب دیتے ہو تم ان کو ان کے مہر ہو جاؤ تم پاک دامن نہ ہو جاؤ بے راہ روی کرنے والے ولا تخزی اخدان اور مت ہو جاؤ پکڑنے والے چھپے یارانوں کی تعلقات کی ومیا فربل ایمانی جس کسی نے کفر کر دیا ایمان کے بدلے میں کار کفر کو اختیار کر لیا کار ایمان کے بدلے فقط ابی تعمل تو یقیناً برباد ہو گیا اس کا عمل وہ ہوا فلاں خرت مین اور یہ ہوگا خیرت میں تاوانیوں میں سے نقصان اور خسارے والوں میں سے یا یوہل لدینہ امن یہاں سے دوسرا باب یہ دوسرا باب شروع ہو رہا ہے گیارہ نمبر آیت تک ہے اس میں امور مصلحہ کا بیان ہے امور مصلحہ المد للمبلغ جو اس مسئلے کے بیان میں مبلغ کی تائید کرتے ہیں وہ امور مصلحہ ذکر ہو رہے ہیں یا یو الدینہ اذا قمتم الى الاَصلا او ایمان والو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو کیونکہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر نماز کے لیے کھڑے ہونے کے بعد فخصیر وجوہ حکم کا کیا معنی یہ پہلے تعام الدین ابوت الكتاب زبیحہ اہل کتاب کا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے وہ تو قرآن کے نس سری سے معلوم ہو رہا ہے کہ جائز ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا اس امت میں جو بدعقیدہ لوگ ہیں جیسے بریلوی حضرات شرک کے مرتقبین یا روافذ اور شیعہ ان کے ذبیحہ کا کیا حکم ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کا حکم بھی اہل کتاب کے حکم کی طرح ہیں کیونکہ یہ بھی کتاب کو ماننے والے ہیں اگرچہ کتاب پہ عمل نہیں کرتے اس بار بعض فرماتے ہیں ان کا حکم مرتد کے حکم کا ہے کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے بعد شرک کیا مفتی رشید احمد لُدھیانوی رحمۃ اللہ اچھی بات کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں احسن الفتاو ساتویں جلصفہ تین سو ستاسی پر جو غیر اللہ کو عالم الغیب اور متصرف مانے اس کا ذبیحہ حرام ہے کسے باشد جو کوئی بھی ہو یہ قول فیصل ہے اور یہی فتویٰ بلد الحرام کے علماء کا بھی ہے سعودی علماء کا فتح الجنا پہلی جلسفہ صفحہ 134 میں ہے جو اللہ کے سوا مخلوق کو نبی ولی کو غیب دان اور متصرف مانے اس کا ذبیحہ حرام ہے کسے کے باشد بجو کوئی بھی ہو یہ اچھی بات ہے بس احتیاط اسی میں ہے الذین منو او ایمان والو ادا قم تو میرا جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے یعنی ارادہ کرو نماز کا تو فخر سیلو جوہ امر ہے دو حالتوں میں دو طریقوں سے تمہارا پہلے سے وضو تھا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہارا پہلے سے وضو تھا ظہر کے وقت ظہر کی نماز کے لیے تم نے وضو کیا تھا ابصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو تو فخ امر لیل استحباب ہے دوبارہ وضو کرنا مستحب ہے اور اگر وضو نہیں تھا تو امر للوجوب وجوب ہے فق سیلو وجوہ جمع ہے لیکن جمع جمعیت کے معنی میں نہیں ہے یہ نہیں کہ تم سب شریک اور اکٹھے مل کر فق سیلو اپنے منہوں کو دو یہاں تو وضو ہر ایک کسی کا اپنا اپنا انفرادی عمل ہے نا مبتدین استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو امر دعا کے لیے جمع کا استعمال ہوا ہے ادرو ربکم کم استجب استجبل تو دعا میں جمع کا ثبوت جمع کے امر کے ذریعے ہو گیا ہم کہتے ہیں فخ سلو یہاں بھی جمع ہے نا تو یہاں بھی جمع ہے تو جمع جمعیت کے معنی میں تو نہیں ہے جیسے حدیث میں آتا ہے صلی اللہ تم علماخلی سہ دعا تو اخلیسو اس سے دعا بعد جنازہ بحیت اجتماعی ثابت ہو گیا نہ ہم کہتے ہیں ذکر ہے فعل کا اور مراد ارادہ فعل ہے اسی وجہ سے سونا نے کبرہ چوتی جلد صفہ نمبر 40 میں یہ حدیث باب الدعاء فی صلاۃ الجنازہ میں ذکر کی ہے انہوں نے کہ اذا صلیتم اے اذا اردتم الصلاۃ علی المیت فخلصوا فاخلصوا له الدعاء جنازے کے دوران جو نماز جنازہ کے اندران جو دعا ہوتی اس میں اخلاص کیا کرو اخلصوا له الدعاء نو ذکر دفیل اور مراد تی ارادہ د فعل دا پوئے گے پا دی خبر نو کم حدیث چی دے اذا سلیتم علی المیتی سلیتم نموراد اراده د صلات دے لکا اذا قمتم علی السلاة نو کلا چی تاسو پاسے موز لنو بیابا چی موز تا غدری گی نو موز پا دوران کی با فخصی لو وجوہ کمینا کلا چی ارادہو کے دا منزو نو کلا چی ارادہ د منزو کے علی المیتی نفاخ لی سولہ الدعا پھر اس میت کے لیے دوران نماز جنازہ جو دعائیں مانگو تو اخلاص کے ساتھ مانگا کرو اور سونان کوبرا میں یہ دو حدیث ادباب دعائیں فی صلات الجنازہ میں ذکر ہوئی ہے سمجھ میں آرہی یہ بات نبی علیہ السلات والسلام نے ہر نماز کے لیے مستقل وضو بھی فرمایا ہے اور فتح مکے کے دن نبی علیہ السلام نے ایک نماز پر چار ایک وضو میں چار نمازیں پڑھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ نے تو ناشنا اور عجیب کام کر دیا تو نبی علیہ السلام نے تین دفعہ فرمایا آمہ دًن فعال تو عمدن دن تو تو بیان جواز کے لیے میں نے قصدن ایسے کیا کہ اگر وضو نہ ٹوٹا ہو تو پھر تم لوگ اسی عضو پر, پر پرانے عضو پر نماز پڑھ سکتے ہو یائی الدینہ منیدہ قم تم الصلاۃ و ایمان والو جب تم ارادہ کھڑو کھڑے ہونے کا نماز کے لیے تو فخصر وجوہ تم دھو دو اپنے چہروں کو آئے دیا قم المرافیقی اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت اے دیا کم ال المرافقی الا اور ہم نے علاق کا قاعدہ ذکر کیا تھا عطم سیام الالیل میں جب علاقہ مابعد علاق ماقبل کے جنس میں سے ہو تو داخل فی الحکم ہوتا ہے اور جب کا علاقہ کے ما قبل کی جنس میں سے نہ ہو تو خارج عان الحکم ہوتا ہے الالیل وہاں بعد لیل تھا ما قبل سیام تھا جنس ایک نہیں تھی تو لیل سیام کے حکم سے خارج ہے اور یہاں ال المرافق مرافق کوہنیاں ہاتھوں کی جنس میں سے ہے تو داخل فی الحکم ہے جس طرح ہاتھوں کا دونوں فرض ہے اسی طرح کوہنیوں کا دونوں بھی فرض ہے وائی یا کم مرافقی اور دھو تم اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت وم بروسکم اور مسا کرو اپنے سروں پر وار جلکم ملل کابین اور اپنے پیروں پر الل کابین گیٹوں کے ساتھ ایل کابن ارجلا کم بعض روایات میں مجرور بھی ہے ارجلی کم بھی ہے لیکن وہ دلیل ہے روافظ کی روافظ مسح آلرجلین کے قائل ہیں حالانکہ حدیث میں آیا ہے وحلّہ کا بنار ہلاکت ہے ان گیٹوں کے لیے ایڈی, ایڈی ندے کا نا ایڈی خدا پن ہوئی گیٹے ہوتا ہوئی گیٹھے ایڈی پن دیتا ہوئی ویل اللہ کاب ویل اللہ قاب ہے ان گیٹوں کے لیے جو کہ عضو میں خشک رہ گئے مننارِ ہلاکت ہے جہنم کی آگ کی تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر گیٹے خشک رہ گئے تو جہنم کی آگ میں جلیں گے معلوم ہوا کہ پاؤں کو دھونا لازم ہے یادینہ من کم تم السلاتی او مومنو جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے اور تمہارا وضو نہ ہو تو فخ سلو وجوہ اپنے چہروں کو واحدی عقم المرافقی اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت وم بروسکم برو اور مسا کرو اپنے سروں پر ربع رب کا جو مقدار ناسیہ ایک ہاتھ کے مقدار میں بنتی ہے بس اتنا مسح فرض ہے سارے سر کا مسح فرض نہیں ہے وارجلاقم اللقاب نے اور دھو تم اپنے پاؤں کو اللکاب نے سمیت ٹخن سمیت کن تم جنوباً اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں تو خوب اپنے آپ کو پاک کر لو فت و ہے یعنی مبالغہ کرو حصول تہارت میں حصول تہارت میں مبالغہ کرو اب یہاں پہ جو کرات جر والی ہے تو وہاں تو قائدے کے مطابق یہ بنتا ہے کہ ان نسا قریبِ قرات نان ابھی منزلۃََ نسین ایک آیت میں دو قراتیں ہوں تو یہ ب نسین ہوا کرتے ار جلا ایک نس اور ارجلی کم دوسرا نس تو یہ نسین ایک دوسرے کے خلاف آ رہے ہیں ارجلکم کم اگر ار ہو جائے تو مسحا کیونکہ یہ عطف ہوگا رؤوسکم پر اور وم کے نیچے ہوگا تو جس طرح سر پہ مسح ہے تو پاؤں پہ بھی مسح کرنا ارجلکم یہ آتف ہوگا آئی دیا پر اور فخ کے نیچے آئے گا تو اس میں پھر دھونا ہے تو ادا قریبِ قرات نہیں اننس ادا قریبِ قرات نہیں کانبی منزلتنس نے تو نسین میں جب تعارض آئے تو اس میں تدبیق کی جاتی ہے توفیق پیدا کی جاتی ہے تدبیق اور توفیق یہ ہوگی کہ جب موضے پہنے ہوں تو وہ ارجلے کرو اپنے پاؤں پر حالت موز خفین اور جب پاؤں خالی عن الخفین ہوں تو ارجولا کم ان کو دھونا فرض ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور دوسرا جواب یہ ہوا کہ یہاں ارجول کم جو قیرات ہے وہ جر جوار ہے اتحاد فی الحکم کے لیے مفید نہیں ہے اسے جر جوار کہتے ہیں اور کم کے جوار کی وجہ سے اس کے پڑوسی بننے کی وجہ سے یہاں بھی جر والی قیرات منقول ہے تو اسے جر جوار کہتے ہیں حکم میں داخل نہیں ہے تو جب رجلین ملبوس بالخفین ہوں تو وہ ار مسح اس کا حکم ہے اور جب خالی عن الخفین ہوں تو ارجلاکم دھونا اس کا فرض ہے عطا فرماتے ہیں تفسیر مدارک میں امام نصفی نے ان کا قول ذکر کیا مالم تو الا حدمن صابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسح علقمعین اللہ کی قسم میں صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو بھی نہیں جانتا جو کہ پاؤں پہ مسح کرتے تھے ہاں مسال الخفین کرتے تھے تو پاؤں کا دھونا یہ نس قرآنی سے ثابت ہے اور مسال الخفین احادیث سے سے ثابت ہے قیرات ثانیہ جر کی خیرات سے ثابت نہیں احادی سے متواتر سے ثابت تم جنوبنا اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو پھر خوب اپنے آپ کو پاک کرو یعنی غسل کرو تو ہرو مبالغہ کسیغہ ہے حصول تہارت میں مبالغہ کرو و ان کن تم مرضہ والا سفر اور جب ہو تم یا ہو تم سفر پر اوجا حدم منکم من لگائی تھی یا جائے تم میں سے ایک کو بولو براس میں سے اولا مستم النسا یا تم ہاتھ لگا دو عورتوں کو ہاتھ لگا دو نفس سے ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ مراد اس سے جمع ہے تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے فلم تجدیدمان تو تم نہ پاؤ پانی کو فتع ممو سعید تو پھر قصور ارادہ کرو طہارت کے حصول کا پاک مٹی کے ساتھ فم سہو بھی وجوہ ہی کم تو ہاتھ پھیر لو ایک دفعہ اپنے چہروں پر وائی دیا کم من ہو اور اپنے ہاتھوں پر اس سے بس یہ ضربتین ہے تیمم میں مایورید اللّہ علیہ جال علیہم من ہارا جن یہ علت ہے کے بیان کرنے کی ارادہ نہیں کرتا اللہ کے ٹھہرا دے تم پر کوئی تنگی ولا کی یورید الر کم لیکن ارادہ کرتے اللہ کہ پاک کر دے تم کو ولیو تم نعمت اور اس لیے کہ پوری کر دے اللہ اپنی نعمت تم پر ولاء الَََ لم تشکر خامخا کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا وسکر و نعمت اللّہ علیہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کہ اللہ نے کی ہے تم پر ومی فا کہلدی وا سکم یہ تقریب ہے ایفا احت کی اور اللہ کا وہ وعدہ پکا جس پر پختگی کی ہے تم نے اس پر واسقکم سکم بھی ہی کہ پختگی کی ہے تم نے اس پر جو سر آراف کا آیت نمبر ایک والا وعدہ ہے السطب رب کم بلا۔ وہ وعدہ یاد رکھنا عشقل تم سمعانہ وا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اللہ کا وعدہ و حکم وا اور تابے کر دی و تق اللہ اور ڈراللہ سے یقینا اللہ جاننے والا ہے سینوں دل کے رازوں کو اب ترغیب لبیاں یا یو اللہ ددین اعمن کو قوا مین اللہ او ایمان والو ہو جاؤ تم مضبوط کھڑے رہنے والے لاہ دین اللہ اللہ کے دین پر شہد آبل قسطِ بیان کرنے والے انصاف سے ولاء اجرمََن کمشنان قوم اور باعث نہ ہو جائے تم پر دشمنی قوم کی اعلیٰ اللہ تادر اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو کسی کی دشمنی میں ظالم نہ بننا ایک انصاف کرو ہوا اقرب التقوا یہ انصاف کرنا یا انصاف کا بیان کرنا اقرب بہت نزدیک ہے تقوا کے وطق اللہ اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ جاننے والا ہے خبردار ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو کبھی انصاف سے اعراض محبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبھی نفرت اور ظلم کی وجہ سے ہوتا ہے تو دونوں میں انصاف کو نہیں چھوڑنا نہ کسی کی محبت میں اور نہ کسی کی نفرت میں وَ لدینہ واد اللہ الدین امن الصالحات بشارت ہے یہ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لہم مغفرت ہوں عظیم ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا ہے والذین کا زبو بھی یہ تخویف ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تغذیب کی بھی آیاتینہ ہماری آیاتوں پر الائے کا صحاب الجحیم یہ لوگ جہنمی ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تغذیب کی ہماری آیاتوں پر یہ لوگ جہنمی ہیں یا یائی وَلدینہ امن اسکرونت اللہ علیکم کم کے لیے مثال اور ایمان والو یاد کرو نعمت اللہ کی جی کہ اللہ نے کی ہے وہ نعمت تم پر از ہم قومن جب قسط و ارادہ کیا تھا قوم کافروں نے کافروں نے یہودیوں نے ایب اب سوتو الیکم کم عیدیا ہوں کہ پھیلا دیں آپ کی طرف اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ آپ کی طرف پھیلا دیں نبی علیہ السلاۃ و السلام صحابِ کرام کے ساتھ مقام اصفان پر نماز ادا کی صحابہ نے باجماعت نماز ظہر تو مشرکوں نے کہا یہ لوگ نماز ختم کر لیں ان کو ان لوگوں کو ہم نماز میں ختم کر لیتے تو اچھا ہوتا اور پھر مشرکوں نے کہا کہ انہیں ظہر کی نماز سے زیادہ محبوب عصر کی نماز ہے عصر کی نماز آنے والی ہے تو ہم ان کو عصر کی نماز میں ختم کر دیں گے جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم ان پہ حملہ کر دیں گے تو حکم صلا خوف کا آ گیا اس واقعے کی طرف اشارہ علماء تفسیر کہتے ہیں اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہود اور منافقین نے سازش کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بلایا تھا اور اوپر دیوار کے پتھر بڑا چڑھایا تھا اس دیوار کے نیچے نبی علیہ السلام کو بٹھایا اور پتھر گرانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو اطلاع دے دی تھی یائی ولدینہ منسکرو نعمت اللّہ علیہ کم مومنو یاد کرو نعمت اللہ کی کہ اللہ نے کی ہے یہ نعمت تم پر جب قسط و ارادہ کیا تھا ایک قوم کافر نے ایب سوتو الََ کم کہ ہاتھ پھیلائیں آپ کی طرف پھیلائیں آپ کی طرف آئے دیا ان کے ہاتھ فکف آئی دیا ہم عن یہ پہلی بات اچھی ہے کیونکہ خطاب جمع کا ہو رہا ہے تو صحابہ پہ حملے کا ارادہ مشرکوں نے کیا تھا دوران نماز عصر کہ پھیلائیں آپ کی طرف اپنے ہاتھ تو بند کر دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو آپ سے اور ڈرو اللہ سے اور اللہ پہ توکل کرے مومن اب یہاں سے تیسرا باب ہے انیس نمبر آئے تک اس میں مثال ناقزی نے عاہد کی وال قدا خض اللہ ثاقہ بنی اسرائیل یقیناً لیا تھا اللہ نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے مباسلامن ہو مسنِ عاشرہ اور بھیجا تھا ان میں سے بارہ قبائل کو نقیبا اللہ نے ان میں سے بارہ نقیبا کبیر القوم کو کہتے ہیں قرطبی نے لکھا ہے بارہ سردار ان کے انتخاب ہوئے تھے یا مفتش للحالات یا رئیس القوم یا کفیل یا امین یا ملک یہ سارے معنی علماء تفسیر نے کیے ہیں بارہ بادشاہ و مارا کو فلا رو اثاتے بارہ تفتیشی تھے حالات حالات کی تفتیش کرنے والے بارہ بڑے تھے نقیبہ وقال اللہ اور فرمایا تھا اللہ نے نی نیماں کم یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں معیت خاصہ نصرت کے معنی میں لہ نہ کم تم اسلات اللہ کی نصرت کے لیے شرائط ہو. اگر تم نے پابندی کی نماز کی بات ہے زکات اور دی تم نے و امن تم اور ایمان لے آئے تم میرے پہ رسولوں پر و ازر اور تم نے تائید اور نصرت کی میرے نبیوں کی عقم تم اصلاط ایک شرط آتے تم تمزکات دوسری شرط آمن تم بے رسولی تیسری شرط ازر تم ہو تم نے تائید کی میرے نبیوں کی یہ چوتھی شرط وا قرض تم اللہ قرضاً حسنا اور دیا تم نے اللہ کو دینا بہتر قرض دیا پانچویں شرط ان پانچ شرائط پہ پورے اترو گے تو اللہ کا وعدہ انی ماں کو میری معیت خاصہ تمہارے ساتھ ہے ہم نے قرض حسنا سے مراد تفصیل کی تھی ان فاق فی سبیل اللہ بلا من ولا ازا لو کب فرن کم کم تو خامخا دور کر دوں گا تم سے تمہاری دنیاوی تکالیف کو ولو خلنّم اور خامخا داخل کر دوں گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں جس کسی نے کفر کر لیا اس کے بعد من کم تم میں سے فقط سواس سبیل تو یقینا یہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے فبی مان اقدی اب مثال ان گمراہ ہونے والے لوگوں کی پس پسپ سبب توڑنے کے ان کے ان کے وعدوں کو لان نہ ہم, ہم نے لانت بھیجی تھی ان پر ایک سزا وعدے کے توڑنے کی سزا لانت دوسری وہ جالنا قلوب اور ٹھہرایا تھا ہم نے ان کے دلوں کو سخت ان کے دل کو ہم نے سخت بنا دیا تھا چو تیسری یو حر رفون الکلیمہ موازعی ہی ہٹاتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنے معنیٰ سے یعنی تحریف کرتے ہیں حر رفونا یہ تھا اولونہ غیر تعویلی ہی یو حر رفونہ یو غیر تعویلی ہی اللہ کے کلام کی اللہ کے کلام کی تعویل بے جا کرتے ہیں تو یہ یحرفون الکلمہ ہٹاتے ہیں اللہ کے کلام کو ان موازی ان کے صحیح معنی اور مرادی معنی سے چوتھی ونسو حضم امہ ظک کی اور بلا دیا انہوں نے اپنا حصہ اس سے کہ نصیحت کی گئی تھی ان کو اس پر یہ چوتھی جو نصیحت کی گئی تھی اللہ کی کتاب کے ذریعے انہوں نے اس کو بھلا دیا پانچویں سزا ولا تضال التل علی خائے تمن ہمیشہ ہوں گے آپ کہ مطلع ہوں گے خبردار ہوں گے خیانت پر ان میں سے اللہ کلی منہم مگر تھوڑے سے ان میں سے وہ خیانت سے بچیں گے فاف عان تو منہ پھیر دیں ان کی محبت سے وصفہ فافان ہو آف اے فافوان ہم منھ دل سے دور کر دے ان کی محبت کو وصفا اور ان سے منہ پھیر دے دل میں بھی ان کے لیے نرم گوشہ نہ رکھے ہیں وصفا اور ان سے منھ بھی پھیر دے ظاہرا ان اللہ حب المحسنین بے شک اللہ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ نیکوکاروں کاروں کے ساتھ من الدین قالو اننا نہ اور بعض ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا یہ دوسرا نمونہ نقض آہت کا اور دو سزائیں اس کی بعض ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں لیا تھا ہم نے ان سے پکا وعدہ تو بلا دیا انہوں نے حزمہ جی رو ہی اپنا حصہ اس میں سے کہ نصیت کی گئی تھی ان کو اس پر فاغ رینا بینہم العداوتا تو ڈال دی تھی ہم نے ان کے درمیان دشمنی ظاہری و اور بغض دل قطر علاقیامت قیامت کے دن تک عداوت بے اعتبار ظاہر اور بغذا فلقلوب یہ نتیجہ تھا دین الٰہی کو ترک کرنے کا اور میساب کو توڑنے کا آج بھی اسی طرح ہیں نفرتیں پھیل گئیں اللہ کے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے وصوفی اللہ کا نوصن جلدی ہے کہ خبردار کر دے گا ان کو اللہ اس کام کے انجام پر کہ تھے یہ کرنے والے اس کا اب ترغیب علی القرآن یاحل کتاب و کتاب والو قد کم رسولنا یقیناً آ گئے آپ کے پاس ہمارے رسول یوبئی نلاقم کثیر اماں کن تم تو فون الکتاب جو بیان کرتے ہیں واضح کرتے ہیں آپ کے لیے بہت سے ان مسائل میں سے جو کہ چھپاتے تھے تم کتاب میں سے و یا کثیرن او منہ پھیرتا ہے اللہ اللہ کا یہ رسول عن کثیر تمہاری بہت سی پلیتھیوں اور خباستوں سے بہت سی باتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں یہ ورنہ تم میں تو بہت نقصانات ہے قد جا کم مین اللہ نور وہ کتاب مبین یقیناً آگے آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور نور قرآن و کتاب مبین واؤ تفسیریہ ہے یہ عطف تفسیری ہے یعنی کتاب واضح نور کیا ہے کتاب مبین۔ یادی بہ اللہ بعض لوگ کہتے ہیں نور سے مراد نبی علیہ السلام و کتاب المبین سے مراد قرآن ہے تو نبی نور ہے کیونکہ واو عاطفہ ہے اور آتف تقاضہ کرتا ہے تغایر کا ہم کہتے ہیں یہ عاطف تفسیری ہے اس میں مغائرت نہیں ہوتی اس واو جو عطف تفسیری کے لیے آتا ہے اس کا ما, ما قبل کے لیے تفسیر کے مرتبے پہ ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہدی دی بہ اللہ بیہی ضمیر واحد کی ہے مفرت کی ہے اگر نور نبی و کتاب مبین قرآن ہو تو پھر بیہ ماں کی ضمیر تسنیا والی ہونی چاہیے تو یہ بیہی کی ضمیر مفرد مفرت کی دلیل ہے اس بات پہ کہ نور اور کتاب مبین ایک ہی ہے جو کہ قرآن ہے یہ دیہ ہاں نبی علیہ السلام مشن کے اعتبار سے نور ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں یہدی دی بہ اللہ ہو ہدایت دیتے اللہ اس کے ذریعے من اس کو اتبع رضوانہو ہوں جو تابیداری کرتا ہے اللہ کی رضا مندی کی سب السلام اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو اس نور کے ذریعے سلامتی کے راستوں کی طرف یہدی فعل ہے لفظ اللہ فائل ہے من اتبع رضوانہو مفعول اول صبح السلام مفعول ثانی ہے سب السلام سلامتی کی راہیں کون سی ہیں تو مواحب الرحمن والے نے بہت اچھی بات کی ہے صب السلام عن شوائب الكفر وزلال کفر کے شائبوں اور گمراہی کے شائبوں سے اللہ انہیں بچا دیتا ہے سلامتی کے راستے کی طرف لا دیتا ہے سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو ستائیس ستائی سو اور سورہ یونس کی آیت نمبر پچاس پچیس الہ دار لہم دار السلام عند ربیم تو جس کسی نے اس نور کی تابیداری کی منت طبع رضوان جس کسی نے تاب کی اللہ کی رضا مندی کی تو اللہ اس نور کے ذریعے اسے ہدایت دیتا ہے سب الاسلام سلامتی کے راہوں کی طرف اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے اور مضبوط کرتا ہے ان کو سرات مستقیم پر لقت کفر قالوا ان اللہ هو قالو ابن نمریم یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہے اب یہاں مفسرین کے حوالے بھی ذرا لکھ لیں تفصیر ابی سعود والے لکھتے ہیں نور نورن والمراد لقول و تنوین ہی و نور نور لط تفہیم و المراد بہ لبی و مبین القرآن نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہے اور نور پہ تفخیم کے لیے تنوین آئی ہے لمافی ہی منکشف ظلم کشف ظلمات شرک و کے کیونکہ اللہ کی کتاب میں شرک اور شک کے اندھیروں کو دور کرنے کی صلاحیت ہے امام نصفی حنفی بھی لکھتے ہیں تفسیر مدارک میں صفہ 313 پر یرید القرآن لکشفی ہی ظلمات شرکے مراد اس سے قرآن ہے کہ قرآن شرک کے اندھیروں کو دور کرتا ہے ولی انہ ظاہر الجاز اور قرآن ظاہرالاجاز بھی ہے مہائمی بھی لکھتے ہیں اپنی تفسیر تفسیر میں نور نورنع القطعیتی ولاقلیتی و کتاب مبین دلائل قطعی عقلی کتاب مبین کے امام مدارک نے نور سے محمد علیہ اللاۃ وسلام کا بھی ذکر کیا ہے اون نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا نور ہے نبی علیہ السلام لیکن کس حیثیت سے ذرا اسی مدارک کو آگے بھی چل کے پڑھو نا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لے انہ یح بھی کما سمی سراج نبی علیہ السلام اس اعتبار سے نور ہیں کہ ان کی ذریعے راہ پائی جاتی ہے ہدایت جیسے نبی علیہ السلام کو سراج بھی کہا گیا ہے سراج مونیر یعنی اطلاق نور کا مجازن ہے بے اعتبار مشن اور پروگرام کے ذات کے اعتبار سے تو بشر ہے ابو سعود بھی لکھتے ہیں قاضی صاحب وکیل المرادو بالاول رسول الرسول وبالثانی القرآن تو وہ قیلہ کے ساتھ ذکر کیا انہوں نے قیلہ تمریز کا سیکھا ہے تمریز اس قول کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ ہے یا نور ہے نبی علیہ السلام بے اعتبار مشن اور ذات کے اعتبار سے بشر اور آبد ہیں یہ نور وصفی ہے ذاتی نہیں ہے حقیقی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات قرآن کی بہت سی آیت ہے سورہ آم سجدہ کی آیت نمبر 6 سورہ کاف کی آیت نمبر ایک سو دس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر گیارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر تریانوے سورہ بقرہ کی آیت نمبر تریس سورہ کہف کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سورہ فرقان کی پہلی آیت سورہ نجم کی دسویں آیت سورہ علب کی دسویں آیت اس ساری آیاتِ مقدسہ میں عبدیت اور بشریت کا بیان ہے احادیث میں بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مشکات جلد اول صفحہ 28 پہ ان نما بشر اسی طرح مشکات جلد اول صفحہ بہانوے باب صاحو میں ان نمانہ بشر انصا کما تن سونا فی دَ میں بشر ہوں مجھ سے بھی بھول جاتا ہے جس طرح تم سے بھول آتی ہے جب مجھ سے کوئی بات بھول جائے تو مجھے دکھا دیا کرو مجھے سب سکھا دیا کرو مشکات دوسری جلسفہ تین سو ستائیس پہ ان بشر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری جلسفہ پانچ سو اٹھائیس پہ علیہ النّاََ انما النمانہ بشر اسی طرح مجموع زوائد میں آٹھویں جل صفہ دو سو چھیا سٹھ چھ یا آٹھ روایات اس مضمون پہ ذکر کی ہیں مشکات کی شرحہ میں قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے پر سیہین سے اٹھائیس روایات ذکر کی ہیں اٹھائیس روایات اہل زیب مبتدین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی نور ہیں تو ان کا سایہ نہیں تھا مستدرک میں چوتھی جلصفہ چار سو چھپن پہ نبی علیہ السلام سے روایت ہے عائشہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے طبقات ابن سعد آٹھویں ذیل صفہ سو میں اور مسند احمد میں چھٹی جلصفہ ایک سو بتیس میں یہ روایت عائشہ اللہ تعالیٰ سے ہے دا انبِ ذیل رسول اللہ مقبلاََََََََََََََََََََََ نبی ناراض ہوئے تھے تو میں گھر میں بیٹھی تھی اچانک نبی علیہ السلام کا سایہ مجھے نظر آ گیا اور مستدرک میں بھی یہ روایت ہے رائے تو ذلی و ضلع میں تمہارا اور اپنا سایہ دیکھتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے چوتھی جلصفہ چار سو چھپن پہ بخاری نے ابو ماما سے چند روایات ذکر کی ہیں پہلی جلسفہ ایک سو تین ایک سو پانچ ایک سو چھے، ایک سو اسی طرح فتحِ عالمگیری دوسری جلد صفح دو سو ترسٹھ مجمع الانہار دوسری جلد صفح پانچ سو اور تفسیر رحمانی چوتھی جلد صفحہ تین سو تیرہ پہ بھی مجدد الفسانی بھی لکھتے ہیں شیخ احمد سر ہندی مکتوبات میں پہلی جلد صفح دو سو آسی پہ اے برادر محمد الرسول اللہ علوے شان بشر بود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑی شان سے بشر ہیں شان بہت بڑی ہے حجت اللہ البالغ پہلی جلسفہ پانچ سو ایک پہ بھی لکھتے ہیں وقان بشرن یاروح من الحداسی ولجنابا رو البشر نبی علیہ السلام بشری حاجات و ضروریات رکھتے تھے لقت کا فر الدین قلّہ بن مریم یقیناً کفر کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ وہ مسیحب نے مریم ہے یہ حلول کا عقیدہ تھا اتحاد فی صفات یا اتحاد فاد ان اللہ هو المسیح ابن مریم عیسائیوں میں تین فرقے تھے ایک یعقوبیا دوسرے نستوریہ اور تیسرے ملکانیہ یعقوبیہ حلول کے قائلین تھے نستوریہ تسلیس کے قائلین تھے تین خدا ہیں پھر ان میں دو فرقے تھے تسلیس کے بارے میں ایک اللہ دوسرا جبرائیل اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اور دوسرا گرو اللہ اور مریم اور عیسیٰ کو خدا مانتے تھے ملکانیہ ابنیت کے قائل تھے عیسیٰ ابن اللہ تھے ان کے نزدیک طلقت کا فر الدین کالو بے شک کو کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم یقیناً اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے قل تو کہہ دیجئے یہ شرف تصرف کی تردید ہے فمعی عمل کومن اللہ شیعہ کون مالک ہے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار مند کون ہے ان اراد مسیحب نہ مریماں اگر اللہ ارادہ کرے کہ وفات کر دے مسیح ابن مریم کو تو ان کو بچانے والا کون ہوگا وہ امہ ان کی ماں کو ومن فلردی جمیاں اور ان کو جو زمین میں ہیں سب کو ولی اللہ ملک سماوات ولرد وماں بے خاص اللہ کے اختیار میں ہیں اختیارات آسمانوں اور زمینوں کے اور اس کے جو ان کے درمیان ہیں ما یشاہ پیدا فرمات اللہ وہ جو چاہے واللہ اللہ کل کلِشعین قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وقالطل یہود نحن ابنا اللہ واہبا اور کہتے ہیں یہود اور عیسائی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں واہباہ یہاں بھی وا تفسیریہ ہے یعنی اللہ کے چاہیتے ہیں ابنا اللہ کا یہ معنی نہیں کہ ہم اللہ سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ واحبا اللہ کے چہیتے ہیں نیا زلیو قل فلیم یو اذب کم بھی ضونبِ کم آپ کہہ دیجیے ان سے پھر کیوں اللہ عذاب دیتا ہے تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے بلا تم بشرمن ممن خلقا بلکہ تم بھی انسان ہو اس مخل سے جو اللہ نے پیدا کیے ہے یکفر علم شاہ و یاد بئ اللہ بخشش کرتا ہے جسے چاہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہے لمل و لاش سماواتی ولاد اور ایک اللہ کے اختیار میں ہیں اختیارات اسمانوں اور زمینوں کے اور اس کے جو اس کے درمیان ہیں اور ایک اللہ کی طرف واپسی ہے یا اہل الکتابی اس بات رسالت او کتاب والو یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول لبین القم بیان کرتا ہے تم کو میرے احکام اعلیٰ فت رتمبن رسول انبیاء کے انقطا کے بعد فطرت زمانۂ اس زمانے کو کہتے ہیں کہ نبی انبیاء نہیں آئے تھے پانچ سو ساٹھ یا چھ سو سال کا زمانہ تھا نبی علیہ السلام کی باسط سے عیسی علیہ السلام تک چھ سو سال تھے اور ولادت سے عیسی علیہ السلام تک فاصلہ پانچ سو ساٹھ سال کا تھا علا فطرتِمن ان انقطاء کے بعد انبیاء کے اللہ نے اپنے آخری نبی کو بیچ دیا کیوں انتقول علی اللہ تقول جا انا مشیروں نذیر اس لیے کہ تم نہ کہو کہ نہیں ہایا ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا فقط جا کم بشیروں و نظیر تو یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا مسئلے کو ماننے پر اور ڈرانے والا نہ ماننے پر اور اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اب یہاں سے چوتھا باب آیت نمبر بیس سے چھبیس تک ہے اس میں مثال متقاصلین کی فی احکام اللہ تعالی وہ اس قالموں سال قومی یاد کرو کہ فرمایا تھا علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم اس نعمت اللہ علیکم یاد کرو تم نعمت اللہ کی جو نعمت اللہ نے کی ہیں تم پر اس جعال فی کم امبیا جب کہ ٹھہرایا اللہ نے تم میں انبیاء کو وہ جال ملوکا اور ٹھہرایا تھا اللہ نے تم کو ملوکن بادشاہ دیکھو انبیاء کے بارے میں فیکم کہا اور ملوکن سب کو کہا کہ تم میں انبیاء اللہ نے بنائے تھے اور تم کو اللہ نے بادشاہ بنایا تھا اشارہ اس طرف کہ جس قوم میں نبی آ جائے تو ساری قوم کو نبوت کی نسبت نہیں کی جاتی فی کم امبیا کہا لیکن جس قوم میں بادشاہ بن جائے تو ساری قوم کو بادشاہت کی نسبت کی جاتی ہے کہتے ہیں نا یہ پنجاب والے ہمارے حکمران ہیں اور یہ خیبر پختونخوا والے ہمارے بادشاہ بن گئے پٹھان بادشاہ بن گئے اور پنجابی بادشاہ بن گئے وہ پٹھانوں میں تو ایک آدمی تھا پنجابیوں میں ایک آدمی تھا لیکن نسبت سب کو کی جاتی ہے بادشاہت کی ساری قوم کو لیکن نبوت کی نسبت ساری قوم کی طرف نہیں کی جاتی واطا لَمْ عالمیت یا حدمن العالمین اور دیا تم کو اللہ نے وہ درجہ جو نہیں دیا تھا اللہ نے کسی ایک کو بھی مخلوقات میں سے یا قومد خل الرد المقدس کا تھاب اللہکم اے میری قوم موس علیہ السلام نے فرمایا تھا داخل ہو جاؤ اس زمین پاک کو مقدسہ مقدسہ تحرت منشر و وجہ مساکن الانبیاء بیت المقدس اور عرضِ شام امام راضی نے کہا کہ اس زمین مقدسہ اس لیے کہا گئی کہ تہرت من شرک وجعلت وجعلت مساکن الانبیاء شرک سے اللہ نے اسے پاک کیا تھا اور اس کو مسکن الانبیاء بنایا تھا وجعلت مسکن الانبیاء تو پاک تھی جہاں موحدین ہوں اور توحید کا نظریہ ہو وہ جگہ پاک رہتی ہے تو داخل ہو جاؤ زمین پاک اس زمین میں کتب اللہ لکم جو اللہ نے مقرر کی ہے تمہارے لیے تدخلو اگر تم چلے گئے تو یہ زمین اللہ نے تمہارے لیے مقرر کی ہے ولا تر تدو آلات اور واپس مت موڑو اپنے پیٹھوں پر پہلے انعامات کا ذکر ہوا تو اب احکامات کا ذکر ہے فتن قلیبو خاصرین تو ہو جاؤ گے تم تاوانی تو کہا انہوں نے یا منص اے سن نفی حا قوماً جب بارین یقیناً اس قوم ہے زوراور طاقتور وین نالنت کھلا ہا اور یقیناً ہم داخل نہیں ہوتے یہاں حتیق رجوع ہا یہاں تک کہ یہ لوگ نکل جائیں اس سے ہم اس وقت جائیں گے جب یہ چلے جائیں گے فین یا مِنْهَا ہا تو اگر یہ لوگ نکل جائیں اس عرض مقدسہ سے تو فین نہ داخلون ہم داخل ہونے والے ہوں گے ہم بھی چلے جائیں گے پھر خالہ رجولانی من الدی نیا خافون تو کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں سے جو ڈرتے تھے اللہ سے انعام اللہ علیہ ہما انعام اور احسان کیا تھا اللہ نے ان دونوں پر انہوں نے کاؤت خل علیہ الباب داخل ہو جاؤ ان پر الباب سر سرحدات سے فیدہ دخل ہو جب تم داخل ہو جاؤ ان پر سرحدات سے اس گاؤں میں چلے جاؤ اس شہر میں تو فی القم غالبوں یقیناً تم لوگ غالب ہوگے گے بس تمہیں جانے کی دیر ہے اللہ کی امداد تمہارے ساتھ ہوگی تم غالب رہو گے یہ کون تھے رجلان موسا علیہ السلام و ہارن علیہ السلام تھے ان پہ اللہ نے احسان کیا تھے انہیں کہا تھا چلے جاؤ وال ل توقلوں تو اللہ پر توقل کرو اگر ہو تم ایمان والے تو کہا انہوں نے اے موسی یقینا ہم داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں کبھی بھی مادہ مفیہ جب تک ہوں یہ لوگ اس میں یہ لوگ یہاں ہوں بعض لوگ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں رجلان یوشا ابن نور اور غالب ابن لوکھنہ انعم اللہ علیہ بصحت حت العتقاد و اطباع موسا اللہ نے ان پہ انعام کیا تھا ان کے عقیدے کی درستگی اور موسیٰ علیہ السلام کی تابے داری کی وجہ سے عام مفسرین یہی ذکر کرتے تو جب تک یہ لوگ اس علاقے میں ہوں ہم نے نہیں جانا ہاں فضب عنطوربو کا فقاتلا انا ہونا قائدن چلے جائیے آپ اور آپ کے رب جنگ کر لیں وہاں ہم یہاں بیٹھے تماشا کریں گے قائدون قالا رب نیلا عمل کو اللہ نفسی فرمایا موسی علیہ السلام نے میرے رب یا اتوائے موسا نے کہا میرا بس نہیں چلتا مراد اس سے موسا علیہ السلام ہوں تو یہ بہتر ہے اے میرے رب میرا بس نہیں چلتا مگر اپنے آپ پر واخی اور اپنے بھائی پر فف بیننا بینا و بے القوم بقو تو جدائی لے آئے ہمارے اور ہم قوم فاسقوں کے درمیان قالف محرمۃُلم اللہ نے فرمایا پس یقینا یہ زمین حرام ہے ان پر عربعین سنا چالیس سال تک نہیں جا سکیں گے یتی ہونا نا فی الار حیران اور پریشان ہوں گے یہ زمین میں یعنی مصر میں سرم فلاطا سال القوم الفاسقین تو آپ غمگین نہ ہوں قوم فاسقوں پر یا یتی ہونا وادیٔ میں یہ چالیس سال تک رہے بہت ذلت کی زندگی تھی وہاں ان کی تو آپ غمگین نہ ہو قوم فاسقوں پر وۃ العلیہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد گئے تھے پانچواں باب یہاں سے شروع ہو رہا آئے نمبر ستائیس سے پچاس تک اور اس پانچویں باب میں جزا ظالم عنحمہ کا بیان ہے ظالم کی سزا یہ ہے کہ اس کے اوپر رحم نہیں کرنا ظالم سے نرمی نہیں کرنی نرمی نہیں برتنی واط اللہ علیہ نباب آدمہ پڑھ لیجئے ان پر خبر اور واقعہ دو بیٹوں کا آدم علیہ السلام کے بالحقی اِل اظہار الحق حق کے ظاہر اور ثابت کرنے کے لیے از قربا قربان فتو قبل منہ جب پیش کی انہوں نے قربانی تو قبول کی گئی ان میں منا ان میں سے ان دونوں میں سے ایک کی قابل اور حبدہ بن کا یوکنز منٹ وقفہ